க பு போ الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن فيعة عمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يدلل فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مصدفاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله السمير عليم من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الثلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم پورا توبہ ہے رب ذلجلال بل اکرام فرماتا ہے کہ مومن مرد و المومنات اور مومن عورتیں بعد ہوں اولیا یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہے ایک دوسرے کے حق کے راستے میں مددگار ہے ایک دوسرے کے غمگسار ہے ایک دوسرے کے زور بازو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسلام کا لشکر اور جتھا ہے حزب اللہ ہے یا مورون معروف انل من کر ان کی زندگی کا خلاصہ ان کی اجتماعی کوششیں انفرادی طور پر بھی یہی کوششیں ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے معاون منکر یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے دین کی شہادت ان کے قول اور عمل سے ہے نہ ان منکر اور برائی سے منع کرتے ہیں سب سے بڑی نیکی ربلال بل اکرام وحد شریک پر ایمان لانا جس طرح اس کا رسول بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے پورے کرنا اور سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ غیر کو اللہ والے حقوق دینا اللہ والی صفات کا متصف سمجھنا اللہ کی ذات میں سے حصہ قرار دینا اور اللہ کے مقابلے میں اس کی عطاط کرنا اس کی تعظیم اور اس کے ساتھ محبت جس طرح انتہائی تعظیم اللہ کے لیے انتہائی محبت اللہ کے لیے کہ سب محبتیں اس پر قربان ہیں سب کی تعظیم اس کے سامنے ہی ہے اس طرح ذرہ بھر بھی کسی اور کو تعظیم دینا اللہ کے علاوہ معبود بنانا یہ سب سے بڑا منکر ہے وہ یقین و نسلاط و بدنی عبادات کرتے ہیں مل کر بھی اور انفرادی طور پر نماز ادا کرتے جو کہ یقیناً محور ہے مسلمان کی زندگی کا سب سے پہلے نماز ہے اگر وہ درست ہو گئی اس کے مفاہیم اس کے دل میں اتر گئے اور اس کی زندگی ان سے روشن ہو گئی تو وہ بس کامیاب ہو گیا وہ یوگونت اور زکوٰۃ دینا اللہ کے راستے میں مال سے محبت جو بے جا محبت ہے وہ کم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مسلمان سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے وہی اون اللہ اور بہرحال خلاصہ یہ کہ زندگی ساری میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی گواہی دیتے ہیں اپنی زبانوں سے بھی اپنے اعمال سے بھی ان کا امام ان کا حاد برحق وہ جس کی نقل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ پہچانا جاتا ہے ان کے عمل سے ان کے معاشرے کے خد و خال سے وہ ترجمانی کرتے ہیں اپنے اقوال و اعمال سے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاط گزار ہے اللہ کا اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ کی رحمتیں انہیں اپنے لپیٹ میں لے لے گی ان اللہ عزیز الحکیم اللہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے اگرچہ وقتی طور پر اہل ایمان جگہ جگہ ستائے جاتے ہوئے نظر آئے جگہ جگہ نقصان اٹھاتے ہوئے نظر آئے اور لوگوں کے اندر ان کی توہین پھیلائی جا رہی ہو اور ان کی ناکامیوں کا وہم اچھے خاصے لوگوں کو ہو رہا ہو اور یوں معلوم ہوتا کہ کل نہیں تو پرسوں مٹ جائیں گے مگر تم اگر اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہو تو اللہ تعالیٰ پر اپنی نگاہیں اللہ کے یعنی ماننے کے عقیدے کی طرف اپنی نگاہیں جمالو توجہ کرو اللہ کی طرف ان اللہ عزیز الحکیم اللہ زبردست یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ اہل ایمان کا امتحان لینے کے لیے انہیں دنیا میں بھیجتا ہے اور کفر اور ایمان کی تکر میں شکست اور فتح دونوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے مگر آخر کار نتیجہ کار عزیز العزیز غالب ہی کی جماعت غالب رہنے والی یہ اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ جسے تو بدل نہیں سکتا پھر اللہ تعالی نے فرمایا واد اللہ مومنات اللہ نے مومن مردوں سے اور عورتوں سے دونوں سے وعدہ کیا جنات تجری من تحتیہ الانہار اونچے اونچے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں عجیب حسن ہے ان میں فرمایا ہوا مساقین یہ اور ان کے مساکن رہنے کی جگہ جو انتہائی پاکیز فی جنات ادم حالانکہ پہلے خالدین فیح کہہ دیا ہمیشہ رہیں گے اب پھر دوبارہ دوہرایا فی جنات عدم ان کے یہ محل ان کے یہ مساکن ہمیشہ کی جنات میں ہے ہمیشہ کے باغات کے اندر واقع ہیں جن میں نہ موسم کی خرابی ہے نہ بڑھاپا کبھی آئے گا نہ بیماری کا خوف ہے نہ دشمن کا ڈر ہے نہ کوئی حادثات ہے نہ کوئی بدبختی ہے اور سب سے بڑھ کر وردوان من اللہ اکبر سب سے بڑھ کر اللہ کی رضوان اللہ کا راضی ہونا صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اللہ جنتیوں کو مخاطب ہوگا اور کہے گا آرضی تم راضی ہو وہ کہیں گے کہ مالا نرضا ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم راضی نہ ہو جبکہ ت نے ہمیں وہ دے دیا جو دنیا میں تو نے کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی اس سے افضل ایک چیز باقی ہے وہ پوچھیں گے اللہ وہ کیا بخاری اور مسلم دونوں میں روایت آئی صحیح ترین روایت ربض الجلال ولی کرام فرمائے گا وہ یہ کہ میں تم سے راضی ہو گیا اب تم سے کبھی ناراض نہ, نہ ہوں گا کبھی نہ دوبارہ آزمائش ہوگی ہمیشہ کی زندگی اس ان چند گھڑیوں کے بدلے آج سے پچاس سال پہلے ہم جتنے بیٹھے ہوئے ان میں سے شاید ہی کوئی ہو اور آج سے پچاس سال بعد ہم جتنے بیٹھے ان میں شاید ہی کوئی ہو یہ تو ساری زندگی ہے اور پچھلی زندگی پر نظر دوڑائیے ایسے فلم چل جائے گی پانچ منٹ میں ساری سی ڈی دیکھ لیں گے آپ اور آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے بیس سال کے ہیں یا پچاس کے ساٹھ کے ہیں کتنے بھی کہ ساری زندگی گزر گئی یوں اس کا سٹیرنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ دوڑتی چلی جا رہی ہے اور ہم دن ب دن اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں آخر کار ہمارا واسطہ اللہ سے پڑھنے والا ہے ہمیں ایک ایک ہو کر اللہ سے اپنے آپ کا امتحان لینا چاہیے کہ ہم اہل ایمان کی جماعت میں ہیں کیونکہ یہ جماعت بننے کا حکم ہے ید اللہ جماعت اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہر جگہ اہل ایمان مرد اور عورتوں کا ذکر ہے ان نل اللہ کتنی تاریخ بیان کرتا ہے یوم یس آور حدیب ہے جس دن مومن مرد اور مومن عورتیں ان کا نور ان کے آگے آگے انہیں روشنی دکھاتا ہوا راستہ دکھاتا ہوا چل رہا ہوگا وردوان من اللہ اکبر اور اللہ کے رضوان ہمیشہ کے لیے راضی ہونا اکبر سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا انعام تو یہ ہے ظال کا حلفوز العظیم یہ ہے وہ بڑی کامیابی جو کسی نے حاصل کرنی ہے تو کر لے اس کو اپنی زندگی کا ہدف بنائے سب کچھ جاتا رہے یہ ہاتھ سے نہ جائے وہ شخص کامیاب ہے دنیا والے اسے ناکامی کیوں نہ کہیں اس کی لاش پر لانتیں کیوں نہ برسائیں اس کو کچھ بھی کہہ لیں مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جو معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا فیصلے اس کے مطابق ہوں گے اور ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس وقت غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اس کے مقابلے میں المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق اور سے باجوہ نم یہ ایک دوسرے کا حصہ ہے ایک ہی شہر سارے کا سارا جل تھل ایک ہی ہے یہ ایک ہی لشکر ہے اجلیس کا ایک ہی جماعت ہے اب ان کے مقابلے میں ان کی صفتیں سنیں یا مرون وہ معروف کا حکم کرتے ہیں یہ منکر کا حکم کرتے ہیں وہ اللہ کو ماننے کا حکم دیتے ہیں یہ اللہ کے انکار کا اور شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں یا مرون یہ منکر کا حکم دیتے یا نہاؤن عانعوف میں کسی منع کرتے ہیں شرک کا حکم دیتے ہیں توحید سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و وسلم کی اطاعت ان کی امامت جس میں انہوں نے اپنے آپ کو بلا چو چرا دے دیا جب نبی مان لی رسول مان لے باقی کیا رہ گا ان کی کسی بات پر سوال کیسے کریں گے پھر تو تجدید کرنی پڑے گی اس بات کی کہ ہم نے ان کو محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ مانا صلی اللہ علیہ و وسلم فلاح وبی و امبی جب مان لیا اور بات ان کی ہے سندن صحیح ہے بالکل کوئی شبہ نہیں کی انہیں کی بات ہے مفہوم بھی علماء مائے حقہ نے اس کا ہمیں بتا دیا مفہوم لینے میں بھی ہم طالب علم ہیں عام لوگ ہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے مفہوم بھی متعین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم اس حکم سے یہی کچھ ہم سے چاہتے ہیں اب جو چناک کس بات کی یوتی اللہ اور اللہ کے رسول کیا تھا یہ کیا کرتے یہ مرون بل من منکر کا حکم دیتے وہ نہ معروف منافقین معروف سے منع کرتے ہیں وہ یا کب یہ اپنے ہاتھوں کو بند کر لیتے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے مال بچا بچا کر ڈھیر لگاتے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں انگلینڈ کے بینکوں میں ادھر زمین ادھر زمین بناتے بناتے مر جاتے ہیں بچے پھر اڑاتے ہیں بعد میں یہ بدنسیب منافق ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا الفاظ خون یہ فاص خون یہ منافق اصل میں فاطق ہے فاسق زمان کافر سکھا یہ نفاق اکبر کا ذکر ہے جس میں سینا سیاہ ہوتا ہے اور آدمی اقرار کر رہا ہوتا ہے ایمان کا وا دلہ والمنافقات اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے والکفار کفار بینی کی نسل میں سے اس سے ثابت ہوا یہاں الفاقون بمانی القفار کہا گیا یہ کفار ہے یہ منافقین جن کے اندر کفر ہے باہر اسلام ہے یہ کافر ہیں اور جو کھلے کافر ہیں ان کے لیے نار جہنم خالدین فیحا آگ ہے جہنم کی جس میں ہمیشہ رہیں گے ہیم یہی ان کے لیے بس کافی ہے یہی ان کا علاج ان کا یہی حل ہے کہ ان کو آگ کے حوالے کر دیا جائے اللہ نے انہیں لالت کی دنیا میں آخرت میں اللہ کی رحمت سے دور رکھے گئے والا مقیم اور ان کے لیے قائم رہنے والا ازا اب ان مختصر کی دو دو آیات میں چار آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی پورا آج کون سا وہ ذہن ہے جس میں یہ سوال نہیں اٹھ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں بڑا سخت خوفناک ٹکراؤ ہے اور یہ ٹکراو دن رات پھیلتا چلا جاتا ہے کتنا ہرج قتل ہر وقت قتل ہو رہا ہے نہ جانے کون کس کو قتل کر رہا ہے یہ پتہ بھی نہیں چلتا نام لگانا تو آسان ہے کہ اس نے کر دیا ثبوت کوئی نہیں یہ قتل اب بی سیوں ایجنسی اتنا فساد زمین میں اس ملک کی اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا ان حالات میں دن دو گروہوں کی ٹکر ہے واضح طور پر ان کی پہچان موجود ہے عقل والوں کے لیے ایک سلیب والے ہیں اور ایک ہلال والے ہیں اسلام والے آسان ہے مقابلہ بالکل آسان ہے ربضول جلال ول اکرام نے ہمیں ہر رقت کے اندر غیر علیہم محبوب آمین کا حکم دیا کہ ہم یہ دعا مانگے ان انتا علیہم کا راستہ مانگے اللہ سے اور جو لوگ گمراہ ہوئے اور جن لوگوں پر اللہ غذب ناک ہوا یہود اور نسارا ان کے راستے سے اللہ کی پناہ ہوں معلوم ہوا کہ پوری دنیا کی گمراہیوں کو اللہ نے دو قسموں میں تقسیم کر دیے گمراہی کی وہ قسم جو یہود میں تھی تکبر حق کو جان لینے کے بعد علماء نے مختصراً خلاصاً یہ کہا کہ یہود کا جرم یہ ہے کہ حق کو جان لینے کے بعد پہچان لینے کے بعد پھر تکبر کی وجہ سے قبول نہ کرنا وہ تکبر اپنے خاندان کا ہو اپنی ذات میں کھویا ہو اپنی ہی پوجا کرتا اپنے آپ کو ہی کوئی شے سمجھتا ہو وہ ملک کی محبت میں ہو وہ پیسے کی محبت میں ہو کسی قسم کی بڑائی اسے دامنگیر ہو جو اسے اللہ کو مان کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے سے روک دے کیونکہ پھر تو بالکل بے بس ہونا پڑتا ہے ایک عالم ہے عالم ربانی ہے وہی کو جاننے والا ہے اس کی حکومت میرے اوپر آپ کے اوپر قائم ہے حاکم کے اوپر قائم ہے کیونکہ وہ وہی کا عالم ہے وہ وہی سے ہمیں دلیل دیتا ہے اور ہمیں سوائے جھکنے کے اور کچھ نہیں کرنا یہ حقیقت اس کی اطاس نہیں ہے اللہ کے رسول کی اطاف صلی اللہ علیہ و وسلم اللہ کے فرم بردار مگر یہ مستقبرین یہ سمجھتے ہیں کہ کالی پگڑی والے داڑھی والے نماز پڑھنے والے تحجد گزار قرآن کو حفظ کرنے والے قرآن کی تفسیر جاننے والے اللہ کے دین کی واقفیت رکھنے والے یہ ہمیں ہانسہ کریں گے لاٹھی کے ساتھ ہم ان کے نیچے لگ جائیں گے تو کبھی نہیں ہو سکتا ہم تو بڑے جاگیردار ہیں ہم تو بہت بڑے خاندان کے لوگ ہیں ہم تو بڑے قبیلے والے ہیں ہم تو ملک کے دانشور اور سیاست دان ہیں ہماری تو دنیا جو ہے عزت کرتی ہے سو گاؤں ہیں جو ہمارے سامنے پاؤں پر پا بیٹھتے ہیں کوئی ہمارے سامنے کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا تو ہم ان کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو کہ یہ قرآن اور سنت کی لاٹھی سے جس طرح چاہے ہمیں یہ ہاسا کریں ایک جیت کو فکری کس یہ یہود کی قسم ایک نسارا کی گمراہی وہ اللہ سے محبت ضرور رکھتے ہیں مگر اللہ کی عبادت علم کے بغیر کرتے خلوص ہے محبت ہے مگر علم نہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے بھٹکتے ہیں گمراہیوں کے اندر اندھیروں کے اندر یہ بھی اسی طرح سے منزل سے دور ہو جاتے ہیں یہ دونوں گمراہیاں زوردار طریقے سے آج موجود ہیں اگر یہ موجود نہ رہنا ہوتی تو قیامت تک کے لیے نماز کی ہر رقط میں یہ دعا شامل نہ کی جاتی اور جو یہ دعا کرے پھر کوشش نہ کرے ڈھونڈنے کی کہ کون ہے یہ دو گروہ اور کون ہے اس راستے پر انمتا مغروب علیہم ولب علی اور انمتا علیہ پر کون ہے اور ان پر کون ہے نہ ڈھونڈے تو پھر اس کا کیا علاج ہے اس کی دعا کرنا بیکار ہے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے مکے لے جا اور میں تیرے لیے حج کروں اور کبھی نہ حج کے لیے کاغذ جمع کرواتا ہے نہ کسی قسم کی کوئی کوشش کرتا ہے تو یہ سچا تو نہیں ہے نا آپ کی بات یہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے ہم یہ کوشش کرتے تو کسی کوشش میں ساتھ نہیں دیتا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حزب اللہ کے ساتھی بن جائیں اور ہماری تعریف یہ ہو المؤمنون والمؤمنات منات اولیاء مولیا بات بعض. ہماری عورتیں ہم سب ایک دوسرے کے دوست بن جائیں ساتھی بن جائیں مددگار بن جائیں ہم سفر بن جائیں دست و بازو بن جائیں جتھا بن جائیں جماعت بن جائیں لشکر اسلامی بن جائیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ حق کو باطل میں فرق معلوم کرے آئیے میں آپ کو موٹی موٹی چند نشانیاں بتاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے کہ اہل صلیب جو قیامت تک ہمارے دشمن رہیں گے ولن تردا آن کل ولن نسارا یہ یہودی اور نصارہ اے نبی آپ سے کبھی راضی نہ ہوں گے تب تتبع ملتا ہوں کہ کہ ان کی ملت کی پیروی کر لے یعنی تو یہودی اور نسرانی ہو جائے گا پھر یہ تیرے دوست بنیں گے یا یہ مسلمان ہو جائے پھر تیرے دوست بنیں گے یہ دوستی ہو جائے یہ قرآن اس کی گنجائش ہمیں نہیں دیتا حتیہ کہ یہ ضمنی کیوں نہ ہو جب ذمہ بھی ہوں گے واحد بھی ہوں گے ہمارے ملکوں میں بالفرض اللہ اسلامی حکومت کو قائم کرے آمین یہ رہیں گے ذمّی بن کے تو بھی یہ ہمارے دوست نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا دین اور ہمارا دین اور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے لا يسمع می من هذه احد میرا کوئی سن لے اس امت میں سے یہودی او نصرانی یہودی او یا نفرانی کہ محمد مبوس ہو گیا علیہ السلاۃ والسلام خدا و ابی و ام بھی سم ملا یو پھر میرے اوپر ایمان نہ لائے داخلہ نار وہ جہنم والا ہے اور جہنم والے اور جنت والے دوست کیسے ہو سکتے یہ دوستی نہیں ہونی کبھی بھی جو ان کا دوست ہے جس کے ساتھ یہ ہنس ہنس کے ملتے ہیں جس کے صدقے واری جاتے ہیں جس کے اسلام کو صحیح کہتے ہیں وہ مارا گیا اور جس کے اسلام سے انہیں چڑ ہے جس کو مٹانے پر انہوں نے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا حتیٰ کہ امریکہ جو دنیا میں طاقتور ترین ملک تھا دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اب تمام عقل والے جانتے ہیں تمام اخبارات اور صحافی دانشور گواہی دے رہے ہیں کہ امریکہ گر رہا ہے امریکہ زخمی ہاتھی کی طرح اب اپنا آپ چھوڑ چکا ہے اور اب تو بس وہ بالکل ایک زخمی ہاتھی اور بھینسے کی طرح دیوانہ ہے اور ہر طرف ہلاکت پھیلا دینا چاہتا ہے کون امریکہ کا دوست ہے اور کون اپنے اسلام سمیت امریکہ کا دشمن ہے امریکہ کسی اپنا دشمن کہتا ہے امریکہ کسی اپنا دوست کہتا ہے آدمی دوستوں سے پہچانا جاتا ہے تو دشمنوں سے بھی پہچانا جاتا ہے کیا اللہ کے دشمن اس سے دشمنی ہی رکھتے ہیں تب تو وہ اللہ کا دوست ہے کیونکہ الولا والبرا کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو واجب ہے اور واجب بھی ایسا ہے کہ اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں جو شخص مسلمانوں کا دوست نہیں اور کافروں کا دشمن نہیں وہ مسلم نہیں ہے اس واسطے یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے دنیا میں ہم اکیلے اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ بہت سے اور انسان بھی اس دنیا پر آباد ہیں ان میں کافر بھی ہیں مومن بھی ہیں کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک منافقین ہیں ایک کفار ہے ننگے چٹے اور مومنین کی قسمیں بہت ہیں یعنی وہ بھی ہیں جو اللہ کے انتہائی اطاط گزار ہیں وہ بھی ہیں جو فشخاک ہیں گناہ ہیں وہ بھی ہیں جو براتی ہیں مگر کافر نہیں مسلمین ہیں ہمارے آئماں کا یہی فیصلہ ہے کہ جتنا کسی شخص کے اندر ولایت کا حصہ ہے سب اللہ کے اولیا اہل ایمان اللہ ولیز اللہ عام اللہ سب ایمان والوں کا دوست ہے شاسکوں کا بھی اللہ دوست ہے اس قدر جس قدر ان میں نیک امال ہے نیک باتیں ہیں اس لیے اللہ کی دوستی انہیں حاصل ہے دشمن نہیں اللہ کی حتیٰ کہ وہ بدعتی جو اپنی بدعت کی وجہ سے کفر تک نہیں پہنچا وہ بھی اللہ کے دوستوں میں سے ہے مگر مجرم ہے سخت سزا مل سکتی ہے جہنم میں اگر توحید والا تو آخر جنت میں جائے گا تو جتنی کسی میں ایمان کی آپ کو چمک نظر آتی اسی قدر دوستی اور مدد کا مستحق ہے یہ ہے اہل ایمان کے ساتھ ہمارا سلوک ہمیں اہل ایمان کے ساتھ نصرت مدد ہمدردی ان کے ساتھ غم گساری کرنا فرض کر دیا گیا تمام مومنی جشن واحد کی طرح اگر ایک عز دکھ جاتا ہے تو پورا جسم جو ہے اس کی نیند اڑ جاتی ہے پورا جسم جو ہے بخار میں مبتلا ہوتا ہے ایسے ہی اہل ایمان تو پہلی میں نے آپ کو ایک موٹی نشانی بتائی کہ دیکھیے کہ اللہ کے دشمن کس مسلمان کو اپنا دشمن سمجھتے اور کس مسلمان پر راضی ہے جو کہتا ہے کہ یہودی عیسائی اور مسلمان بھائی بھائی آؤ مل کر امن قائم کریں اب جو ہمارے اندر مشترک ہے اس پر سارے بھائی بن جائیں اور جس میں اختلاف ہے اللہ کے حوالے کریں جبکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب اختلافات کا حل کرنے کے لیے مبوس ہوئے اور وہ امام الانبیاء ہیں علیہ سلاط اسلام آخری نبی اور رسول ہے اور وہی تمام اختلافات کو حل کر کے تمام پہلے ادیان کو شرائع کو منسوخ کر کے دینیں متین لائے ہیں جو قیامت تک منسوخ نہ ہونے والا ہے اب یہ بات کرنی کفر ہے کہ ہم مختلف چیزیں جو ہمارے اندر اختلاف ہے اللہ پر چھوڑ دیں وہ اللہ کے قرآن میں فیصلہ ہو گیا محمد کی سلت میں فیصلہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب کیا کرنا ہے یہ ہر سے آخر ہے ایک پہلی نشانی یہ ہوئی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ جس کے ہاتھ میں کفر کا جھنڈا ہے اور یہود بھی اس کے ساتھ ہے یہ کس مسلمان کو پسند کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اسے انعامات سے نوازتے ہیں اس کے سامنے جھک جھک جاتے ہیں اوباما جھکا ہے باقاعدہ عبداللہ کے سامنے سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے اور کس کو یہ بہت پیار سے ہنستے ہوئے ملتے ہیں کس کی دعوتیں کرتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں کہ یہ تو امن کا پیغام بڑھ ہے اور کس کو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں فساد برپا کر رہا ہے اور اس کو کچل دو اس کو ایسا کچلو کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ دو وہ کون ہے اب دوسرا فرق ہے کہ دونوں اسلام کے دعوے دار یہ یہود و النسارا کے دوست مسلمان کہلانے والے صلیب کے سائے میں کھڑے ہونے والے اور شلیف کے ساتھ لڑنے والے دونوں کا دعویٰ اسلام ہے نا اب دیکھ لیجئے کہ آزاد زندگی میں کیونکہ ساری ہماری زندگی ان حکومتوں نے الحمدللہ اپنے قابو میں نہیں کر رکھی ہم بہت سے کاموں میں آزاد ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں درس دے رہے ہیں آزادی الحمدللہ آزاد زندگی میں کون ہے جو شریعت کا دعویٰ بھی کرتا اور شریعت پر عمل بھی کر رہا ہے کس کی زندگی نماز کی رقم ہے وہ جو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ والے اللہ کے لیے وہ نماز جو خالص نماز ہو جس سے پوری زندگی روشن ہو کہ آدمی کی تہذیب بھی اسلامی ہو تعلیم بھی اسلامی ہو ثقافت بھی اسلامی ہو بچے بھی اسلامی تربیت دیے جا رہے ہو عورتیں بھی اسلام کی ترجمان ہو اور پورے معاشرے میں جہاں انہیں موقع ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ان کے تمام اقوال اور اعمال سے جھلک رہی ہو وہ کون ہے اور وہ کون ہے جو دعوت اسلام کا کرتے ان کے مر جائے تو انہیں شہید کہتے مگر ان کی زندگیاں اسلام کے عمل سے یکسر خالی ہے نہ وہ نماز پڑھتے نہ وہ شراب چھوڑتے نہ بدکاری چھوڑتے ان کے اقتدار میں ٹی وی اور ریڈیو اور اخباروں سے اوریانی اور خواہشی زوردار سیلاب کی طرح پھیلائی جا رہی ہے قبروں پر بشتی دروازے بنائے جا رہے ہیں اگر وہ کوئی عوامی مہم چلانا چاہتے کوئی قومی فائدے کا بڑا کام کرنا چاہتے تو اپنے جلوسوں کا آغاز پوجی جانے والی قبروں سے کرتے مشروں سے نہیں کرتے وہ کون ہے جو اللہ کے دوستوں کو کافروں کے حوالے کرتے ہیں وہ کون ہے کہ جو دن اور رات گناہ کی زندگی گزارتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست میں امام ماننے کا انکار کرتے ساری لڑائی کس پر ہے شریعت پر ہے نا مان لیا وہ فسادی ہیں ملک توڑنا چاہتے ہیں اصل مقصد یہ ہے شریعت کا تو ویسے ہی جھنڈا اٹھا لیا مولویوں کی شکلیں اختیار کر لی نمازیں پڑھ کے دکھا دی یہ سب ڈرامہ ہے صرف وہ ملک توڑنا چاہتے ہیں اور اپنی چدراہٹ اور اپنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جھگڑا کس بات میں ہے شریعت متحرہ میں تم مسلمانی کا دعویٰ نہیں کرتے ہو کرتے ہو نا تم نے پھر محمد کی قیادت کو کیوں قبول نہیں کیا صلی اللہ علیہ و وسلم تم قومی یونس کیوں نہ بن گئے تم میدانوں میں نکلو اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے رسول علیہ صلاح والسلام کی قیادت پر پورے اعتماد کا اظہار کر دو یہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ سب بند کر دو یہ جو تم نے تین سو ساٹھ کیا ہزاروں بت بنا رکھے ہیں جن کی ہر روز پوجا ہو رہی ہے غیر اللہ کی پکار لگائی جا رہی ہے نظر و نیاز ہو رہی ہے غیر اللہ کی برسری دروازہ کلائم کر رکھا ہے تم یہ ختم کرو اور قانون صرف وہی سے لو اور میدانوں میں نکل جاؤ جیسے قوم یونس نکل گئی ٹاٹ کا لباس بادشاہ نے پہنا لوگوں نے بھی سادہ لباس پہنے بادشاہ نے اپنے تخت وغیرہ کو سب کو گرا دیا ایک طرف کیونکہ انہوں نے کہا یونس ناراض ہو کر چلے گئے علیہ صلاح اسلام یہ سچا انسان ہے اللہ کا نبی ہے ہم نے اس کو ناراض کر دیا علیہ سلاط وسلام اس نے کہا تین دن میں تمہاری اللہ تعالیٰ جڑ اکھڑ کر رکھ دے گا اب یہ تین دن تمہارے پاس انہوں نے اپنی عورتوں کو کہا کہ اپنے بچوں کو جدا کر دو تاکہ تمہیں اور رونا آئے اللہ کے راستے میں جانوروں سے بھی ان کے بچے جدا کر دیے کہ جانور بھی روئے ان پر کوئی ایسی زاری تاری ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی قوم پر آیا ہوا عذاب کبھی چلا نہیں اللہ قوم, قوم یونس سوائے یونس کی قوم آج تم شریعت نافذ کر دو تم سچے ثابت ہو جاؤ تم تو بڑے قہر پر ہو تم نے کھل کر دستخط کیے پوری اسمبلی نے تمہاری نے نے نے اکثریت اکثریت سوائے ایم ایم کیو ایسی تم نے اس وقت فیصلہ کرنے کے لیے اختیار کی تھی جب مرزا کو کافر قرار دیا تھا ساری اسمبلی نے مرزائی کو کافر قرار دیا اس کا نتیجہ کیا نکلا لوگ دلیری سے اسے کافر کہنے لگے اس سے پہلے دلیر نہ تھے اور ان کی اسمبلی ان کے قانون میں پاکستان کی کسی عدالت میں بھی اس کا فیصلہ چیلنج نہیں ہو سکتا وہ حرف سے آخر ہے جیسے شریعت میں قرآن و حدیث ہے نا ان کے ہاں اسمبلی کا فیصلہ ہے اکثریت کا اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ سوات والوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ امن قائم کرنے کے لیے شریعت کا نظام نافذ کر لیں وہ امن قائم کرنے کے لیے نظام عدل نافذ کر لیں کیا یہ اس بات کا قطعی ثبوت نہیں ہے کہ وہاں شریعت کا نظام اس وقت نہیں ہے کیا اس بات کا قطعی ثبوت نہیں ہے کہ نظام عادل اس وقت نہیں ہے یا تو یہ کہو کہ تمہیں پتا نہیں شریعت کس چیز کا نام ہے تم سمجھتے ہو امریکہ میں کوئی ملک ہے جس کا نام شریعت ہے عدل شاید کوئی اسی طرح کی مخلوق ہے اللہ کی نہیں تم جانشور ہو اپنے طور پر تم بڑے مجھے ہوئے سیاستدان ہو تمہیں سارے پاپڑ بیل آتے تمہیں پتا شریعت کیا وہ مانگتا ہے شریعت محمد مانگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں پتا تھا کہ سوات میں یہ نہیں ہے تبھی تم نے اسے دی وہ بے شک تم چال کھیل رہے تھے کہ اس کو دے دو پھر اس کے نیچے سے پھٹا کھینچ لو اور اس کو ذلیل کراؤ کہ یہ شریعت نافذ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ بات علیحدہ تم نے اپنے مالک کے ہاں یہ گواہی سبق کر دی کہ تم شریعت پر نہیں ہو تم محمد کی قیادت نہیں قبول کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تم نے امن اس کے رسول ہونے کا انکار کر دیا یہ مولوی صاحب ان کو رسول ماننے پر تلے ہوئے عمل کے ساتھ واقع حکومت کی سطح پر ریاست کا امام مسجد کا امام زندگی کے ہر میدان کا امام آخرت میں حسر کا امام یہ مولوی صاحب کو بہت ہی جوش اٹھ گیا تم نے کئی مہینے لڑائی کی بندے مروائے اور مارے اس کے بعد تم نے دستخط کیے تمہاری اکثریت نے کہ مولوی صاحب شریعت کے ذریعے اگر تم امن قائم کرنا چاہتے ہو تو بائک کر لو اجازت ہے معلوم ہوا تمہارے ہاں شریعت نہیں ہے یہ تمہارا کفر تمہارے اللہ کے ہاں تمہارے لیے عذاب کے دروازے کھولنے کے لیے کافی اگر تم توبہ نہ کرو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی قوم اللہ کے انتقام کے نشانے پر اللہ ہے ان یہ کہ وہ لوگ جو رو رو کر آج کی راتوں میں توبہ کیا کریں سب کو خیرات میں کوئی کثر نہ چھوڑے اور ہر وقت اللہ رب العزت سے معافی مانگ کرے اپنے گناہوں کی کیونکہ جب تاثر الخبث نبی علیہ السلاح اسلام نے ام المومنین کو کہا امیں زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ جس وقت کثرت ہو جاتی حباثت کی اس وقت جو اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں ان میں نیک اور بد دونوں قسط جایا کرتے ہیں ہاں نیک اپنے اعمال اور عقیدے پر اٹھائے جائیں گے اور بد اپنے اعمال اور عقیدے پر اس وقت یہ قوم اللہ کے انتقام کے نشانے پر ہے کیونکہ اس نے شریعت کے لیے اور شریعت کو روکنے کے لیے یہ سب خون کیا اور کروایا اور کر رہی ہے اور کروا رہی ہے جھگڑا کس بات کا شریعت کا تم خود شریعت میں داخل ہو جاؤ تمہیں نہیں پتا محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں نہیں پتا کہ آسمان والے کی حکومت تمہارے جسموں پر بھی چل رہی ہے تم اس کی مرضی کی آنکھیں جمکتے ہو ہر روز کا کھایا ہوا جز بدن بنتا ہے تمہارا تم ہنستے اور کھیلتے ہو سب اس کی دیوی توفیق سے تم اپنے گندے مادے زہریلے خارج کرتے ہو اور اللہ ہر روز تم سے تمہاری گندگی صاف کرواتا ہے تم اپنے اللہ کے سامنے اکڑتے ہو اس کے نبی کے سامنے اکڑتے ہو ہوحی صلاحسل تم کل اس کو اپنا امام مان لو سچے دل سے کلمہ پڑھ لو یا و نوبی رسولی اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور رسول پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کس طرح ایمان لانے کا حق ہے تمہاری زندگی اس بات کی گواہ ہو جائے کہ تمہارا امام زندگی کے ہر میدان میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا ہوگا یو کس لائن میں اللہ اپنی رحمتوں سے دوڑا دوڑا تمہیں دے گا بیا وفیر رقم دنو تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور کیا چاہیے یہ ظالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے بھاگنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے وہ سچے ہیں یا نہیں سچے یہ ابھی معاملہ چھوڑ دیجئے کم از کم یہ لوگ شریعت پر نہیں ہیں اور ان کا کفر ننگا اور چٹا اور واضح ہے کیس اقرار کر چکے ہیں اسمبلی کی اکثریت سے کہ ہمارے ہاں شریعت نہیں ہے اور یہ سب کچھ کمال کس چیز کا ہے یہ جمہوریت کا کمال ہے ہم نے اسلام کو چھوڑا جمہوریت کو اختیار کیا ہمارے ولا اور برا دوستی اور دشمنی کی بنیاد قومیت بن گئی کیونکہ ہمارے لیے اس وقت ہمیں جوش میں لانے کے لیے اتنا کافی ہے یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں اچھا پاکستان توڑنا چاہتے ہیں بس پھر کوئی ہمدردی ان کی نہیں ہونی چاہیے مار دو ختم کر دو کوئی بھی سوچے بغیر عقل معاوف ہو گئی ہم نے جتنی یہاں تحریکیں برپا کی وہ قومی بنیادوں پر برپا کی جمہوریت میں اللہ کا تصور نہیں ہے جمہوریت میں عقیدے کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہے اسی لیے تم آپ دیکھتے ہیں کہ عقیدے کی بنیاد پر کوئی تقسیم یہاں نہیں ہوتی آج ایک شخص جو قتل ہو گیا نہ ہم قتل کرنے کے حق میں ہیں نہ اس قتل پر خوش ہیں یہ جو بریلویوں کا امام تھا کل اللہ نہ کرے گمان یہی ہے تجربہ یہی ہے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے توحید والے اس کے لیے مفرت کی دعا کریں گے یہ مر کر سارے ہی شہید ہو جاتے ہیں جس کے ہاتھ میں امام زامن تھا جو پوری زندگی کہتی رہی کہ میرا دین تو اسلام ہے مگر میری معیشت اسلام نہیں سوشلزم ہے اور میری سیاست اسلام نہیں جمہوریت ہے طاقت کا سرچما اللہ نہیں اگر نہ کہتی طاقت کا عوام ہے اس کا مخوم یہ جنازے پڑ دیے نہیں ہے انہیں حدیث کی ہوا بھی نہیں لگی جنہیں یہ نہیں پتا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے منافق کون ہے وہ دوستی اور دشمنی کا ہاتھ کیا نبائیں گے سب سے پہلے پہچان ہوگی تو ہاتھ نبھائیں گے اگر کسی شخص کو شوگر ہو گئی ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر یہ پہچان کرواتا ہے کہ کون کون سی گدائیں ہیں جو آپ کی شوگر کو بڑھا دیں گی اور آپ موت کے منہ میں چلے جائیں گی اور کون کون سی غذائیں ہیں جو آپ کی شوگر بڑھنے سے روکیں گی آپ کے خون میں رجحان کو کم کریں گی جب اسے سمجھ ہی نہیں ہے تو یہ شخص بہت مخلص ہو کر بھی اگر پرہیز کر رہا ہے تو یہ مرے گا اسے پہچاننی کا کون سی غذا شگر بڑھانے والی ہے کون سی کم کرنے والی ہے جو شخص ایمان کی اور اسلام کی صفات پات کو ہی بھول چکا وہ قومیت کی بنیاد پر ملک پرستی کی بنیاد پر اپنے جتھے کو قائم رکھنے کی بنیاد پر اپنے ووٹوں کی بنیاد پر جمہوریت یہی ہے نا کہ اکثریت کو اپنے ساتھ رکھو یہی اکثریت کا بت پرانا بت ہے اس کا نام جمہوریت اگرچہ نہ تھا لوح علیہ السلام کے وقت سے یہ پوجا جا رہا ہے اور قرآن نے صاف اکثر من فی الارض نبی اگر اکثر کی پیروی کرے گا جو زمین میں آباد ہے یو کا آن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے تجھے بھٹکا دے گا ان کے پاس سوائے گمان کے اور سوائے عقل کے تیر چلانے کے کوئی یقینی شے نہیں ہے اور مومن کے پاس یقینی شہ ہے وہ ہے جنت الفردور اللہ تعالی کی جہنم جس سے اسے بچنا ہے تو میرے بھائیو آج اگر آپ نے پہچان نہ کی تو آپ ایک بہت بڑے اسلام اور کفر کے مارکے میں اپنا حصہ کم از کم گوا بیٹھے گی آج اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرنے کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے یہ منافقین کا کام ہے آج جس چیز کا اللہ ہم سے سوال کرتا ہے وہ خلوص ہے آج اپنے ایمان کے ثبوت دینے کی ضرورت ہے اٹھئے اور ثبوت دیجیے یا تو سلیب والوں کے ساتھ ہونا پڑے گا یا پھر ہلال والوں کے ساتھ ہونا پڑے گا اس کا قتل یہ مطلب نہیں کہ ہلال والوں میں فاسق نہیں بدتی نہیں ہے ہمیشہ اسلامی فوج میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ جس حکومت کے لیے لوگوں کو میدان میں لاتے رہے جس حکومت کے تحت لوگوں کو میدان میں لاتے رہے تاتاریوں کے مقابلے میں ان میں ہر طرح کے لوگ تھے یہی تو وجہ ہے کہ ابن تیمیہ کی حکومت نے اکثر انہیں جیل میں ڈالے رکھا بدعتی حکومت تھی مگر اس کے باوجود جو اسلام کا کام وہ کرتے تھے اس میں ابن تیمیہ ان کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے ان کی بیج نہیں توڑی نیک کام نے ان کا ساتھ دیا برے کام میں انہیں ٹوکتے رہے جس کی وجہ سے جیل برداشت کرتے رہے اور نیک کام جہاد سب شلیب سے ٹکراؤ تاری سے ٹکراؤ کفار سے ٹکراؤ یہ سب سے بڑا نیک کام ہے جو مدت سے متروک تھا جہاد دوبارہ اللہ رب العزت نے امت کو جہاد کے سبق پر قائم کیا آج بہرحال جہاد نہیں گرنا چاہیے اگر یہ گر گیا اور یہ دیوار درمیان میں ہٹ گئی تو آج یہ درس جو ہو رہا ہے یہ درش نہ ہو سکے گا یہ سب کچھ اسی وجہ سے الحمدللہ یہ سبب ہے کہ انہوں نے وقت کے کفار کو اپنے ساتھ یوں نبرد آزما کیا ہوا ہے یوں ان کی مت مار کے رکھ دی ہے یوں ان پر ہیبت ساری کر دی ہے کہ انہیں داخلی امور کے لیے کوئی فرصت نہیں ہے الحمدللہ اور یہ تبلیغ کا دعوت کا بہترین بہترین موقع ہے اور جو عالم اس وقت یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع مدرسہ ہے ہمارا موضوع ہے نماز روزہ حاج اور زکات ہم ان سیاسی باتوں میں داخل نہیں ہوتے واللہ وہ درست نہیں کر رہا یہ اہل سنت کا منحج نہیں ہے جس وقت سکوت خلافت ہوتی ہے خلافت گر چکی ہوتی ہے اس وقت علماء ہی خلیفہ ہوتے خلیفہ کا قائم مقام ہوتے ہیں. یہی ہے روشنی دکھانے والے اگر آج اس اتنے بڑے مارکے میں ہمیں بتایا نہیں جائے گا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے تو ہم کیسے حق ادا کریں گے حق والوں کا ساتھ دینے کا اور باطل والوں کی مذمت کرنے کا خواہ وہ صرف زبان کی حق تک ہو یا اتنی مجبوریوں کے دل کی حد تک ہو یا دعا کی حد تک ہو بہرحال ہم پر اہل حق کی نصرت پر رہے پھر ہم ان میں سے ہوں گے المؤمنون والمؤمنات بل اولیاء بعض مومن مرد مومن اور ایک دوسرے کیا دوست ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایک دوسرے کا جتھا اور لشکر ہے ایک دوسرے کے زور بازو ہے ایک دوسرے کے دست, دست و بازو ہے ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں مرون بال معروف مل کر یہ معروف کا حکم کرتے ہیں ہمیشہ جماعت میں طاقت آتی ہے عَنِ <الْمُنْكَر> اور یہ منکر سے روکنے والے سب سے بڑا منکر شرک وہی یقین سلاد <السَّلَاة> وہی زکوۃ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اللہ و اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزاری کرتے ہیں اپنی تمام زندگی میں اللہ اللہ ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے گا کیونکہ ان اللہ عزیز حکیم ایک آخری بات سنا کر بات بند کرتا ہوں شعیب الہ سلاسلام کو قوم نے کہا کہ اے شعیب اصلاۃ تم روکا انت روکا ما یا تیری نمازیں تجھے یہ حکم کرتی ہیں کہ ہم وہ چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا عبادت کے طریقے اختیار کرتے چلے آئے ہیں جو عبادت کا طریقہ ہمارے باپ دادا کا تھا اس کو چھوڑ دے یہ تیری نماز تجھے کہتی ہے او النف الفی ام والین یہ اپنے مالوں میں جو ہم نے کمائے ہیں ہمارے اپنے مال ہیں جس طرح چاہے تصرف نہ کریں تیری مرضی چلا کرے دیکھ لیجئے وہی تقدر ہے نیچے نہیں لگنا چاہتے کہتے عبا شاہ رخ یا حدونانا ایک بشر ہماری رہنمائی کرے اور پھر یہ نماز جو ہے یہ عملی زندگی میں نبی کو داخل کرتی ہے نبی علیہ الصلاط والسلام ان کی معیشت اور معاش کو درست کرنے کا انہیں حکم دیتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوری زندگی کی تمام کی تمام کوششوں اور میدانوں میں انہیں اللہ کی عبادت کا رنگ اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ سیاست نہیں باقاعدہ حدیث ہے بخاری کی یا بخاری ہے مسلم کی کہ بنی اسرائیل میں انبیاء جو تھے پہلے کانا یا الانبیاء ان کی سیاست انبیاء چلاتے تھے اقتدار اور جماعتی کام اجتماعی امور یہ سارے اہل ایمان نے ایمان کی روشنی میں طے کرنے یہ سیاست اسلامی ہے اور اسلامی سیاست اور شر سیاست میں بڑی بڑی کتابیں فکار نے لکھی ہے کیسے ہم اس سیاست کو کفار کے لیے خالی چھوڑ دیں اس میدان کو کہ جس طرح چاہے وہ کرتے رہے اور ہم دین کی روشنی میں اس سیاست کے میدان میں چلنے کا راستہ نہ اپنے لیے ڈھونڈے نہ لوگوں کو اس راستے سے آگاہ کریں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہے سنے میں سے حق بات پر ایمان لانے اسی پر جمے رہنے کی توفیتا فرمائے اور اللہ تبارک وطار ہمیں حزب اللہ کا ساتھی بنائے آمین ہمارے دل سے تمام دنیا کا خوف نکال کے اپنا خوف بھر دے آمین تمام دنیا سے امیدیں نکال کے اپنے ساتھ امید کوٹ کوٹ کر بھر دے آمین تمام محبتیں اللہ کی محبت کے سامنے ہمارے لیے ہیچ کر دے تمام عظمتیں اللہ کی عظمت کے سامنے ہمارے لیے زیر کر دے آمین تم آمین یا ربل پار کوئی سوال سمجھنے سمجھانے کے لیے کسی بھائی کے ذہن میں ہو وہ کر سکتا ہے الف لام خاص کرتا ہے جیسے دی لگاتے نا عربی میں تو اس طرح الف لام خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے جب کئی ایک وید بیٹھے ہیں تو ایک جو خاص ہے اس کو آپ السلام کے ساتھ کہہ دیں تو کوئی حرض نہیں ہے اسی طرح کوئی چیز بھی خاص کرنی ہو کئی ایک قلم ہے القلم یہ قلم خاص ہے کہ میری قلم ہے عام قلم کس کے ساتھ ہاں جائز ہے جب ضرورت ہو عربی زبان کا مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ نہیں ہے زبان کا مسئلہ ہیں جمہوریت کے راستے سے اسلام کیسے نافذ ہوگا اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جان بوجھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے تو جمہوریت کے ذریعے اسلام بھی آ جائے گا جمہوریت دوسرا راستہ شیطان کا اسلام جو اللہ کا راستہ ہے یہ دونوں کا کوئی میل نہیں جمہوریت میں اللہ کا تصور نہیں ہے عقیدے کی بنیاد پر تقسیم حرام ہے اس میں شرف ہے ہر ایک کے اور آپ دیکھ لیجئے جنازہ ہو چکا ہوگا کہ اس بریلوی کے لیے توحید کس طرح دعائے کرتے ہیں مغفرت انہیں بے نظیر کو شہید قرار دے دیا تو یہ کون سا بڑا معاملہ ہے یہ تو پھر مولوی آدمی تھا شکل زہر عالم نظر آتا تھا ٹھیک ہے جی